یا ایو اللہ عمنتقل ایمان بانو اللہ سے ڈرو اب تگو ال وسیلہ اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو عبادات بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے اور امبیا اور اولیا بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں۔ اس آئت کریمہ سے بالکل واضح ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور جو بالکل وسیلے کا انکار کر دے وہ گویا کے قرآن کا انکار کر رہا ہے وب إِلَيْهِ وسیلا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں لیکن ہم آجز بندے ہیں ہم اللہ کا قرب پانے کے لیے نیک لوگوں کا وسیلہ نہیں پکڑیں گے تو کیسے پائیں گے امت کو جو تعلیم ملی وہ انبیاء کے وسیلے سے ملی بلکہ اگر دیکھا جائے ہمیں قرآن ملا رحمان عز و جل کی معرفت ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے ملی وہ جا ہی اور اللہ سبھی کی راہ میں جہاد کرو اللہ کے تم فلاح پا جاؤ ان لذیق بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو ان لہ ماں فل آردی جمیان اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو وہ مس لہو اور جتنی دنیا کی دولت ہے اتنی اور دولت بھی ہو یوں سمجھیے ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں ان کے پاس دگنی دولت ہو یف تدو بیہی من آداب یوم قیامہ اور قیامت کے دن اگر بالفرض یہ دولت ہو اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ دولت دیں فدیہ ادا کریں ما تو قبل ہو تو کل روز قیامت ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا جب اتنی دولت ہو پھر بھی کل روز قیامت جان نہ چھوٹے گی تو پھر ذرا سوچیں کل روز قیامت تو دولت کسی کے پاس ہی نہیں ہوگی یہاں تک کہ لباس تک نہیں ہوگا یہاں تک کہ کافروں کے لیے گناگاروں کے لیے سایہ تک نہیں ہوگا پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے آج سردی ہو گرمی ہو بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کتنے انتظامات کرتے ہیں وہ فرش آخرت فرش قیامت تانبے کا ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا ایسی سخت گرمی ہوگی کہ پاؤں زمین پہ نہیں رہتے ہوں گے دماغ کھولتا ہوگا تو بتائیے کتنی بڑی نادانی ہے کہ دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی قربانی نہ دے اور ہمیشہ کے لیے آخرت کی تباہی کو مول لے لے عقل مندانہ سمجھدار وہی ہے اس مختصر قلی بی وفا فانی مطلب غرض اور پیسے کی اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے آج اگر لوگ عزت کرتے ہیں کوئی ہمارے حسن کی وجہ سے کوئی ہماری صحت کی وجہ سے ہمارے مرتبی مقام منصب پودے کی وجہ سے اور کوئی ہمارے مال کی وجہ سے لیکن ایسا کئی مواقع پر ہوتا ہے کہ جب انسان پر مشکل ایام آتے ہیں تو یہی سلوٹ مارنے والے اسے ٹھکرا دیتے ہیں دنیا بڑی بے وفا ہے انسان یہ ہمیشہ خیال کرے کہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرے کیونکہ رب ناراض ہو گیا تو دنیا کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بس یہی فکر ہو کہ میرا رب راضی رہے میرے رسول راضی رہیں دنیا کے لوگ روٹ جائیں تو اس کی پرواہ نہیں وم آداب علیب۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یوری دون یک رجو مینار وہ کوشش کریں گے ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا ادھر ادھر بھاگیں گے سر ٹکرائیں گے خوری جینا منہا لیکن وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے والم عذاب مقین مقیم اور ان کافروں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا وہ سارے چور اور چور نہیں چور مرد ہو یا چور عورت ہو فخاؤ ہوما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ایک ہاتھ کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ بھی کاٹو اور چور جو عورت ہو اس کا بھی ہاتھ کاٹو پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے پھر وہ چوری کرے تو پھر ہم فقائے احناف کے نزدیک اس کا الٹا پاؤں کاٹا جاتا ہے اور پھر چوری کرے تو ہمارے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے اسے قید سے نہ نکالا جائے جزا ام بیما کا سبا نہ کالم یہ سزا ہے ان دونوں کی جو انہوں نے جرم کیا نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو عبرت ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے فمن تاب من بعد اسلحہ بس جو کوئی ظلم سے توبہ کر لے گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے فعین اللہ یتوب علیہ بس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے ان اللہ غفور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے الم تعالم ان اللہ لہو ملک سماو اے سننے والے کیا تو نہ جانا بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہ جسے چاہے عذاب دے وہ یغ فرمئی شاہ اور جسے چاہے گا اسے بخش دے گا اللہ علاقیر اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہاں ہم اسلام لینے کے لیے آئے ہیں پھر باہر گئے اور چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا اور کہنے لگے ہم دوبارہ کافر ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت سے بڑا رنج ہوا اور رنج ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طرح لوگوں پہ یہ تاثر انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے ہم گئے اور پھر ہم نے جب دیکھا کہ بھئی اسلام تو سچا نہیں ہے تو ہم پھر دوبارہ نکل آئے قرآن پاک نے اس تاثر کو ختم فرمایا یا ایوہر رسول اے رسول لا الذين يسارعون فل الكفر من الذين قالوا قالو آف اے رسول آپ غم نہ کریں آپ کو رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بھاگنے میں جلدی کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم ایمان لائے والم تو من لیکن ان کے دل ایمان لے کر نہ آئے ومین اللہ اور یہ منافقوں کی طرح یہودی بھی ہیں انہوں نے بھی ایسی حرکت کی سم معون یہ یہودی جھوٹ کو بہت مانتے ہیں جھوٹ بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں جھوٹ کو عام کرتے ہیں سم معرون علی قومین آخری اور اس قوم کی باتیں زیادہ مانتے ہیں کہ جو قوم ابھی تک آپ کی خدمت میں نہیں آئی یعنی یہ یہودی جو آپ کے سامنے آ کر ایمان کا اظہار کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ ان یہودیوں کی بات مانتے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں نہیں آئے اور آپ کی خدمت میں یہ آتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کلام الٰہی میں انہوں نے تعریف کی جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی حرکت کرے وہ پھر ہر قسم کا فراڈ بھی کر سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے یا وہ کہتے ہیں ان تم ہادا فخ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو تم لے لینا حضور کی بارگاہ میں چند یہودی آئے ایک فیصلہ کروانے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا لیکن جب وہ وہاں سے چلے تھے تو بھیجنے والوں نے یہ انہیں سکھا کر بھیجا تھا کہ اگر حضور یہ فیصلہ کریں تو قبول کرنا اور یہ فیصلہ کریں تو قبول نہ کرنا وہ واقعہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا اس کی سزا معلوم کرنے کے لیے آئے تو حضور نے وہ سزا بیان کی جو طور میں تو انہوں نے اس سزا کو ماننے سے انکار کیا بھیجنے والے ان یہودیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ فیصلہ ملے تو قبول کر لینا وہ ان لم تو فاح ضرو اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ ملے تو تم اسے چھوڑ دینا اسے قبول نہ کرنا یور دل فتن فِتْنَتَهُ اور جسے اللہ تعالی ہلاک فرمانا چاہے فلن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ مین اللہ شعیٰ فیص سننے والے تو اسے اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکے گا یہ تمام رہتی دنیا تک انسانوں کو نصیحت ہے کہ ایسے ظالموں کی طرف داری کرنے والے صرف سوچیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا نہ وہ بچ سکیں گے نہ طرفداری کرنے والا بچ سکے گا اولائک لم يرد اللہ. یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ارادہ نہ فرمایا قلوب ہوں کہ ان کے دل پاک کرے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے دلوں کو پاک نہ کیا اے پروردگار ہم اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما اور ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دل میں نور کر دے اور دل کو پاکیزہ کر دے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ناہن و اقرب الحبلورید ہم تو انسان کی شہ رقص سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ تو قریب ہے لیکن فرمایا کہ ہم پر غفلت کے پردے ہیں اور ان غفلت کے پردوں نے ہمیں دور کر دیا ہے ہم قرب الٰہی سے جو دور ہیں غافل ہونے کی وجہ سے ہیں اللہ ایسا کرم کر دے کہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور دل منور ہو جائے اور قرب الٰہی نصیب ہو جائے لہم فت دنیا خز ان کے لیے دنیا میں و رسوائی ہے والحم فلاقین اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے سمعون للكذب یہ یہودی کے ماننے والے جھوٹی باتیں غور سے سنتے ہیں اور اسے عام کرتے ہیں پھیلاتے ہیں جھوٹ پھیلانے والوں کے لیے نصیحت ہے ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بڑھانے والے کو حدیث پاک میں جو کچھ فرمایا گیا علماء اس کے تحت فرماتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس بات کو آگے پھیلانا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. یہودیوں کو خران پاک نے فرمایا بہت زیادہ حرام خور ہیں یہودیوں کی مذمت ہے مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو شخص حرام خور ہو حرام کماتا ہو کیا اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے جس اولاد کے پیٹ میں اس نے حرام ڈالا ہے وہ اولاد والدین کی فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی فَإن جاؤ کا پھر اگر اے محبوب یہ یہودی آپ کی خدمت میں آئیں اب آئندہ کبھی یہ فیصلہ کروانے آئیں تو آپ پر فیصلہ کرنا لازم نہیں ہے فاش کم بئی آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں او اورن اور اگر آپ چاہیں تو فیصلہ نہ کریں اور آپ ان سے احراز کر لیں وہ ان تو اورد اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں اور احراز کر لیں فلیں یا در کا وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ ان حکم اور اگر آپ فیصلہ کریں نہ ہوں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فیصلہ انصاف ہی سے فرماتے ہیں امت کی تعلیم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے ڈرے نہ جب ہم سے کوئی فیصلہ کروانے آئے تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیں ان اللہ یحب المقی بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وہ کہیں حق کا وہ آپ سے کیسے فیصلہ کروائیں گے حکم اللہ حالانکہ ان کے پاس تو موجود ہے جس میں اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ موجود ہے جب وہ اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے تو آپ کا فیصلہ کیوں مانیں گے یہ فیصلہ کروانے اس لیے آتے ہیں تاکہ من پسند اگر کوئی بات آپ کہہ دیں تو مانے اور ان کو جی کو اچھی نہ لگے تو نہ مان خیر یہ تو یہودیوں کا ذکر ہے لیکن مسلمان کی عادتیں بھی کتنی بگڑ گئی کہ اگر مفتی کے پاس عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے بلکہ اس لیے کہ اگر مسئلہ پوچھا اور ان کے اپنے مفاد میں ہے تو سب کو جا کر بتاتے ہیں کہ جناب اس میں وراثت میں تو مجھے اتنا حصہ ملے گا اور اگر مسئلہ پوچھا اور ان کے مفاد میں نہیں تو پھر وہ اس بات کو گول کر جاتے ہیں کاش ہم ایسا ذہن بنا لیں کہ ہمارا فائدہ ہو کہ نقصان ہو ہم یہ دیکھیں گے شریعت کا کیا فیصلہ ہے پس جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ قبول کریں گے ہمیں اس سے فائدے اور نقصان سے کوئی قرض نہیں ثم پھر ذالق اس کے بعد وہ منہ پھیر لیتے ہیں جب اللہ کا حکم توریت میں موجود ہے پھر بھی نہیں مانتے ہوما الابل مو یہ لوگ ہرگس مومن نہیں توریت پر بھی ایمان لانے والے نہیں